سوال ہے طلوع آفتاب میں اگر دس منٹ باقی ہوں تو کیا فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب کے معنی ہے سورج نکلنا آفتاب کا نکلنا یعنی سورج کا نکلنا اگر دس منٹ باقی ہوں تو نماز فجر پڑھ لینی چاہیے یہ سوال نہیں بلکہ پڑھ لینی ہی چاہیے پڑھ سکتے ہی نہیں بلکہ پڑھ لینی چاہیے لامحالہ پڑھنی چاہیے اگر دو منٹ بھی باقی ہیں تو بہتر سیکنڈ کے اندر منیمم دو رگت فرض فجر کے ادا ہو سکتے ہیں کتنے میں بہتر سیکنڈ میں ایک منٹ اور بارہ سیکنڈ یہ ممکن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم نماز کس طرح سے درست ہو سکتی ہے یہ سیکھ لیں تو ہم سب کے لازم ہے کہ اگر ہمیں نماز درست پڑھنا کم از کم مقدار نماز کی کتنی ہے کہ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں کتنی تصبیہات سے کفایت ہو جاتا ہے اتنی نماز ہمیں کم از کم پڑھ لینی چاہیے تو یہ فجر کے آخر وقت کے لیے بہت مفید ہے اس لیے کہ اگر طلوع آفتاب کا وقت دوران فجر کی نماز اگر ہوا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے پھر ایسی نماز کو دوبارہ مکرو وقت کے بعد قضا کرنا ہوگا تو دس منٹ باقی ہوں بیس منٹ باقی ہوں یا اس سے کم وقت باقی ہو اگر دو رکت فجر کی فرض بھی ادا ہو سکتی ہیں تو لازم ہے کہ وہ شخص فورن سے نماز ادا کر لے۔ و اللہ عالم